حضور یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے بھی کوئی اشار شجرے میں بڑھائی ہے؟ جی میں نے بھی بڑھائے ایک تو وہ ہے اپنے پر کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا بریا شہزیاؤ دین پیرے باد سپا کے واسطے اپنے پیر و مرشد کی شان عظمت نشان شعر میں نے اضافہ کیا اس شجرے میں اور اپنے اچوں کی محبت دولتِ علم و عمل دے وقار الدین عبد یہ حضرت قبلہ مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کی شان میں نے اس میں شامل کیا غالباً یہ دو یاد آریں نہیں یہ میں نے نہیں وجل و, و اللہ تعالی عالم و رسول